یہاں مجھے کافی تعجب ہے کہ اکثر و بیشتر مترجمین نے یہاں لفظ شہید کا ترجمہ گواہ کیا اللہ کافی ہے بطور گواہ البتہ حضرت شیخ الہ کے ترجمے میں اللہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کیونکہ گواہی سے کوئی شہ ثابت ہو جاتی ہے کوئی مقدمہ جو ہے کوئی خاص فیصلے تک پہنچ جاتا ہے تو وہ لفظ استعمال کیا ہے لیکن یہ کہ دونوں ہی چیزیں کچھ اس متن کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا میرا ذہن منتقل ہوا ہے لیکن مجھے اردو ترجموں میں سے کہیں اور اس کی کوئی اور اپنی رائے کی تائید نہیں ملی ہے لیکن جب پرانے مجید سے تائید میرے پاس موجود ہے تو مجھے اپنی رائے کے بیان کرنے میں کوئی جھجھک نہیں ہے کیوں کفاب اللہ شہیدہ سے برا دیا کہ اللہ کافی ہے مدد کے لیے بحثیتیں مددگار یہ لفظ اسی معنی میں سورہ بقرہ کے تیسرے روپوں میں آیا ہے وہ ان فِي رَيْبٍ فی نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فاتو سورت انسلی ودو شہدا دُونِ اللَّهِ ان کل صَادِقِينَ اگر اے لوگوں تمہیں کوئی بھی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ آیا یہ اللہ کا کلام ہے یا کہیں محمد رسول اللہ خود ہی تو نہیں اس کو گھڑ رہے ہیں اگر کوئی واپ تمہیں شک ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کلام اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور جتنے بھی مددگار ممکن ہو انہیں بلا لو وہاں سب نے ترجمہ کیا ہے کا مددگار بب وہ شہدا کو مندو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اپنا سارا ٹیلنٹ پول کر لو ساری صلاحیتیں جمع کر لو جس سے چاہو مدد حاصل کر لو اور قرآن جیسی صورت بنا لاؤ وہاں لفظ شہداء کا ترجمہ سب نے کہا ہے مددگار میرے نزدیک یہاں بھی وہی لفظ صحیح ہے اللہ کافی ہے بحثیت مددگار کے اللہ کی مدد کافی ہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے جیسے غزمۂ ہنین کے موقع پر حضور نے جو رچ پڑھا تھا اپنی سواری سے آپ اترے ہیں انن قزب ان میں اللہ کا رسول ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں بارہ ہزار کا لشکر میرے ساتھ ہو تب بھی میں اللہ کا رسول ہوں پورا لشکر بھاگ جائے کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں اللہ کا رسول ہوں اس اعتبار سے یہاں پر کفا باللہ شہیدہ جو ہے در حقیقت کہ یہ جو مقصد عظیم ہے جس کے لئے محمد کو مموز کیا گیا ہے اس مقصد کی تکمیل میں اللہ کی مدد کافی ہے کوئی اور مدد کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے اپنے بھلے کو کر رہا ہے تو حقیقت میں من نقصہ فعل کو سو اللہ ومن ممن بما باحد علیہ اللہ حضرت حضیفہ جو مدد کرے گا جیسے سورہ کبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے رقوب میں ممن جاہد فعین الفتی ان غنی جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے نفع کے لیے اپنی فلاح کے لیے اپنی مفرت کے لیے اپنے حسن انجام کے لیے وہ محنت کر رہا ہے اللہ پر احسان نہ دھرے اللہ کو تمام جہانوں سے ہے اللہ کو کوئی احتیاط نہیں کوئی مفہوم ہے وہ کفا بلّا شہیدہ اچھا اس میں رقمی سمجھ لیجیے اصل میں لفظی طور پر شہیدہ یشدوں کے معنی ہے موجود ہونا شاہد یا شہید ہے وہ جو موجود ہو گواہی کا در حقیقت وہ بھی مجادر مفہوم ہے اس کا لفظ شہید کا اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہوتی ہے جو کسی وقوعے یا حادثے کے وقت موجود ہو اسی طریقے سے مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو کسی وقت موجود ہو غائب جو ہے وہ مدد کیسے کرے گا حاضر ہی مدد کرے گا تو حقیقت میں لفظی معنی ہے شہید یا شدوں کے موجود ہونا حاضر ہونا حاضر شخص ہی کی گواہی معتبر ہے حاضر شخص ہی مدد کر سکتا ہے اس حوالے سے یہ دونوں اس کے مفہوم جو ہے مجازی ہیں اصل لفظی مفہوم ہے موجود نہیں وہ کفا بلدا شہیدہ اللہ تعالی کافی ہے مددگار کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ وزین شاپا میں نہ اس آیت مبارکہ میں ترکیب نہوی کے ضمن میں دو آراء ہیں ہے ایک تو یہ کہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ مکمل ہو گیا محمد مبتدا رسول اللہ خبر محمد اللہ کے رسول ہے بات پوری ہو گئی اس کے بعد نیا جملہ شروع ہو رہا ہے والذین نظین ماہوں اشتا و القفار رحما اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ اوساف ہیں کہ وہ کفار پر بہت بھاری ہیں بہت سخت ہیں آپس میں بڑے رحیم ہیں شفیق ہیں ایک دوسرے پر بہت مہربان ہیں یہاں سے در کا دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے اور ایک ترکیب, ترکیب نہوی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین ماہو یہ دونوں مل کر در حقیقت مبتدا بنتے ہیں اللہ کے رسول محمد اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں ہے اشداقفاؤ بین ہوں میں اس دوسری ترکیب کو ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ اصل میں یہ اس ہز اللہ کی تعبیر ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو یہ بالکل ایسے جیسے سورہ سب میں فرمایا گیا من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو ایک دائی ہے وہ پکارتا ہے کہ کون میرا ساتھ دیتا ہے اس دائی کی اس صدا پر لبے کہنے والے اس پکار کو قبول کرنے والے اس کے آوان و انصار بن جانے والے یہ مل کر ایک جماعت بن جاتے ہیں اسی طرح محمد الرسول اللہ وزیر معاول ایک جماعت ہے یہ ہزم اللہ ہے جیسے کہ سورہ معدہ میں بھی اور سورہ مجادلہ میں بھی لفظ آیا حزم اللہ اللہ کی پارٹی اللہ کی پارٹی کی حیرت ترکیبی کیا ہے کہ اس کے امیر اس کے قائد اس کے داعی وہ ہے محمد الرسول اللہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں جنہوں نے ان کی صدا پر لبیک کہی ہے اب ان کے اوساف کیا ہے اشداول کفارحما کفار پر بڑے سخت بہت بھاری اور آپس میں بہت نحیب اور شفیق کسی بھی انقلابی جماعت کا یہ وصف لازم ہے اگر یہ نہیں ہوگا وہ جماعت انقلابی نہیں ہوگی اگر محبت رشتے کی بنیاد پر خون رشتوں کی بنیاد پر برقرار رہے اور نظریے کی جو تلوار ہے وہ ان رشتوں کو نہ کاٹے کہ جو شخص اس نظریے کا حامل ہے قائل ہے جس نے اس مقصد عظیم کو اختیار کر لیا وہ ہمارا دوست ہے ہمارا ساتھی ہے ہمارا رشتے دار بھی ہے تو وہ ہے ہمارا عزیز بھی ہے تو وہ ہے چاہے اس کے ساتھ خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی لیکن یہ کہ اب وہ ایمان لے آیا ہے اب وہ آپ کا بھائی ہے اور بھائیوں سے زیادہ عزیز اور چاہے کوئی آپ کا باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے اگر اس نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے اگر اس کے مخالفت میں قبر کس لی ہے اب اس سے کوئی رشتہ نہیں تو نظریے کی تلوار جب تک رشتوں کو نہیں کاٹتی اور انسان کی محبت خمب اور بغض جو ہے اس, اس کا معیار یہی نہیں بن جاتا اس وقت تک کوئی انقلابی جماعت جو ہے وہ آگے پیش رفت اس کی ہوئی نہیں سکتی قرآن مجید میں سورہ معیدہ میں بھی آیا ہے وہاں الفاظ آئے آئز علی علقاتین عزل علی علمین یہاں پر الفاظ ہے اشداقفار رحما میں کفار کے حق میں بہت سخت اور آپس میں بہت رحیم جیسے کہ غزوہ بدر میں بھی عبد الرحمان حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے گفار کی طرف سے آئے کے لڑنے کے لیے انہوں نے بعد میں کہا جب ایمان نے آئے کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آگئے تھے لیکن میں نے آپ کے ہاتھ میں آئے تھے حضرت ابو نے فرمایا کہ بیٹے تم نے یہ اس لیے کی کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر میری زد میں تم آ جا کے میں کبھی نہ چھوڑ دا. اور یہی وہ بات ہے کہ جو مختلف صحابہ نے جیسا کہ جب اطبا ابن نبیہ آیا ہے مبارزت کے لیے تو پہلے اگرچہ تین انصاری صحابی نکلے تھے بدر کے میدان میں لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ ہماری توہین ہے ہم ان کاشتکاروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے اس لیے کہ بڑی توہین آمیر انداز میں وہ کہتے تھے کہ مدینے والے کاشتکار ہیں اصل میں جنگجو لوگ ہم پکار کر کہا کہ محمد ہمارے مقابلے کے لیے وہ آدمی بھیجو کہ ہمارے ہم قف ہوں ہم پلہ ہوں پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے کے لیے سگے بیٹے ہیں حضرت حزیفہ وہ ادھر حضور کے ساتھ لیکن حضور کی رحمت و شفقت نے گوارا نہیں کیا اشارہ کیا نہیں تم نے پھر حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ اتحار رضی اللہ تعالیٰ علوم کے نکلے ہیں ان تین کے مقابلے میں تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ داول گفار وہ حما دینا تراج ماہ وردوانہ یہ اب ان کی کیفیت ہے تم دیکھتے ہو انہیں رکو کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے میں نے وہ واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ کچھ فاصلے سے کھڑے ہو کر خالد ابن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کا وہ پوری جمعیت جو ہے چودہ سو کے چودہ سو ظاہر بات ہے کوئی بھی پیچھے رہنے والا ممکن ہی نہیں کہ حضور کی امامت سے اور امامت میں نماز ادا کرنے سے کوئی محروم رہ سکے تو چودہ سو کے نفسی نے جب کھڑے ہو کر وہاں ان کے لیے تو یہ ایک نقشہ بہت ہی مرغوب کن ہوگا اگرچہ اس وقت ان کے سامنے یہ نقشہ اس اعتبار سے آیا کہ یہ بڑا عمدہ موقع تھا کہ ہم انہیں ختم کر دیتے فوراً پل پڑتے لیکن عین اسی موقع پر وہ آیات نازل کر دی گئی جو سورہ نصاب ہے اور اس میں جو سلات الخوف کا حکم دے دیا گیا تو اثر کے وقت وہ دیکھتے دیکھتے, دیکھتے رہ گئے اپنے کفی افسوس بلتے رہ گئے وہ موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا بہرحال یہاں فرمایا تم دیکھتے انہیں رکو کرتے ہوئے سیدا کرتے ہو یہ بندہ مومن کی زندگی کے معمولات میں بھی جب تک اہم ترین چیز نماز نہیں بن جاتی اور اگر اقامت دین کی جدوجہد کے لیے کوئی جماعت قائم ہو تو اس کے ہبھی ہاں اگر یہ نماز کا نظام جو ہے یہ اس کے گویا کہ ایکسس نہ بن جائے محور نہ بن جائے جس کے گرد کے ان کی تمام جو ہے سرگرمیاں گھوم رہی ہوں تو پھر وہ ایک ہزب اللہ کے نام کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتی نماز ترا حکر جب تہون افز اللہ مرضوانا وہ تو ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہے جویا ہے اس کے انہیں دنیاوی کامیابی بھی اگر چمن تو مرغوب ہوتی ہے لیکن اصل میں جو شے انہیں مطلوب ہے وہ اللہ کا فن اور اس کی رضوان اس کا رضا سیما فی وجوہ میں نثر سجود ان کی نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار کی وجہ سے سجدوں کے نشان اس میں وہ بھی ہے جو کثرت سجود کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے بہت سے حضرات نے تعبیر کی ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے چہرے میں ایک طرح کی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے وہ کہ بہرحال وہ دیکھنے والے نگاہوں ہی کو محسوس ہوگی لیکن یہ کہ اس کے آثار ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو ایک نشان پڑ جاتا ہے کثرت سجود کی وجہ سے وہ بھی یہاں پر براد ہو زانے کا مسل ہوں پھر یہ ان کی مثال ہے تورات میں یہ نقشہ جو دیکھ رہے ہو تم اب مخصل خاص طور پر جو دو سو سوال خالد ابن ولید کے ساتھ جنہوں نے وہ نقشہ دیکھا ہے تو گویا کہ یہ تو ان کی مثال بیان ہوئی ہے تمسیل بیان ہوئی ہے تو میں مسل ہوں فل انجیل اور ان کی ایک مثال ان کی ایک تمثیل بیان ہو چکی ہے انجیل میں کا زرعی آخر جشا جیسے کوئی کھیتی ہو اس نے نکالی اپنی سوئی تو پھر اسے سہارا دیا پھس پھر ذرا گدری ہوئی پھس توا سو کی پھر اپنے نال پر کھڑی ہو گئی یوں جب ضرور رات دل ہے کاشتکار کا جس نے زراعت کی ہے جس نے محنت کی ہے جس نے ہل چلایا تھا جس نے بیج ڈالا تھا جس نے یہ محنتیں کی ہے جیسے جیسے کھیتی اجتی ہے اس کو پسند آ رہی ہے اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے یوں یہ بزرات یہ یغیز اب بات کھول دی مراد اس سے کیا ہے تاکہ دل جلے اس سے کافروں کے یہ یغیز اب کو فات کے دل جلے اب یہاں کاشتکار کون ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی لگائی ہوئی کھیتی ہے کیسی کیسی مشقتیں آپ نے کی ہیں پہلے دس برس میں وہ مشکل ڈیڑھ سو سوا سو آدمی آپ کو ملا ہے تمام تر مشقت اور محنت کے باوجود تو یہ کھیتی جو ہے یوں سمجھ سمجھیے کہ جس وقت یہ سلح ہو رہی ہے سن چھ میں تو آپ کو لگ بھگ بیس برس یا انیس برس ہو چکے ہیں کہ جب آپ یہ محنت کر رہے ہیں آج یہ کھیتی لہل رہی ہے چودہ سو آدمی آپ کے جلو میں ہیں اور آئے ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں رکو سجود کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جو دو تنصیلیں بیان ہوئی ہیں یہ تورات میں موجود ہیں چنانچہ تورات میں جو جیٹرونومی کی ایک کتاب ہے باب ہے استثناء اس کی تینتیسویں آیت یہ ہے خداوند سینا سے آیا اور شریر سے ان پر ٹرو ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا دس ہزار قدوسوں کے ساتھ آیا اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی یہ جو تنصیل اب بھی موجود ہے تورات میں دس ہزار قدوسی گز جب فتح مکہ کے موقع پر جب حضور داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے بالکل وہی تعداد یہاں بھی نہیں اور یہ جو پہاڑ فاران کا ہے اگر انہوں نے اس کو پاران بنا دیا ہے اور اس کو اس کی تعبیر مختلف کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ مکے کے کہ پہاڑ ہے فاران تو یہاں گویا کہ سائر میں نہیں اس کی ابھی تحقیق کر سکا کہ اس سے مراد کون سا پہاڑ ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے کہیں تذکرے میں کسی اس پہاڑی کا ذکر آیا کوہ زیتون کا ذکر تو آتا ہے لیکن سینا سے آیا یہ جبل سینا وہ ہے کہ جہاں سے یوں سمجھیے کہ شریعت کا آغاز ہوا تورات جو ہے حضرت روسا علیہ السلام کے ذریعے سے سابقہ امت مسلمہ کو دی تو خدا مند سینا سے آیا تعیر سے طرو ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوگر ہوا یہ پوری روشنی دین کی تکمیل کے ساتھ الم اکمل تو لکم دینکم و اطمم تو علیہ کم نعمتی و تو اسلامہ دینا تو یہ تکمیل دین جو ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جلوہ گر ہوا ہے گویا کے وہ ہے فاران کا پہاڑ اور وہ دس ہزار کدوسوں کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک آج شریعت آج شریعت جس کے اندر کے بہرحال حال سختی کا پہلو بھی ہے تازی بھی ہے نجم کی سزا بھی ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سبق میں کہ چھ سو یا سات سو اشخاص کو ان کی گردن ماری گئی ہے بلو اور کے اس لیے کہ جہاد اور قتال کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی وہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے وازوں سے اور اچھی اچھی بہت ہی نرم نصیحتوں کے ساتھ دین قائم نہیں ہو سکتا افراد بدل جائیں گے کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی لیکن آپ نظام بدلنا چاہیں دین کو غالب کرنا چاہیں پورے نظام کو اللہ کے حکم کے تابع لانا چاہیں تو آپسی شریعت ضروری ہے اس آپسی شریعت میں جہاد بھی ہے بتا بھی ہے ان اللہ اشترا بن المن الفسم یوقات عبیل فی اللہ فیقتلون طلون ویگ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں ان کے مال بھی خرید لیے ہیں جنت کے بس لہذا وہ قتال کر رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور دو طرفہ معاملہ ہو رہا ہے وہ قتل کر بھی رہے ہیں قتل ہو بھی رہے ہیں یوقات الونفی سبیلّہ فیکت تلون ویت تلون تو اس اعتبار سے بھی آپسی شریعت ہے پھر اس میں سزائیں بھی ہیں تعزیرات بھی ہیں تو اس کے ہاتھ میں ان کے لیے ایک آدسی شریعت ہے دوسری تمصیل جو ہے یہ انجیل میں موجود ہے ذرا مختلف الفاظ میں متی کی انجیل میں بھی ہے تیرہویں باب میں اکتیس اور بتیسویں آیتیں ہیں مرکز کی انجیل میں بھی ہے چوتھے باب میں اور روکا میں بھی ہے اس میں تمثیل جو ہے اس نے ایک اور تمسیل پیش کرتے ہوئے کہا یعنی چونکہ انجیل کا انداز یہی ہے کہ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کی بایوگرافی بیان ہو رہی ہے تو یہاں اس سے براد حضرت مسیح علیہ السلام کو ہو انہوں نے اپنے خواتین کے سامنے ایک تمثیل پیش کی کہ آسمان کی پارشاہی رائے کے دانے کے مانند ہے رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے مسٹرڈ سیڈ یہ آیا ہے اصل میں انگلش جو ورژن ہے اس کے اندر مسٹرڈ سیڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ بہت رائی کا دانا جسے کسی آدمی نے اپنے کھیت میں بو دیا اور وہ سب بیجوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور بھی بیج ہے لیکن سب بیجوں میں چھوٹا بیج جو ہے وہ رائی کٹانا ہے لیکن جب بڑھتا ہے تو سب ترکاروں سے بڑا اور ایسا درخت بن جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسرا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جاتا ہے آغاز میں بڑا حقیق نظر آتا ہے بڑا چھوٹا میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے تو دس برس اور بمشکل سوا سو یا ڈیڑھ سو آدمی لیکن اس سے نہ بدل ہونا چاہیے نہ دھوکہ کھانا چاہیے اس لیے کہ رائی کے اس دانے ہی سے سب سے بڑی ترکاری والا جو ہے پودا وجود میں آتا ہے یہاں تک کہ وہ درخت کے مالند ہوتا ہے جس میں آ کر پرندے جو ہے وہ اپنے گھونسلے بھی بنا لیتے ہیں مشیرا کرتے ہیں تو چھوٹی چیز سے بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے تو وہ گویا کے الفاظ بہت قریب ہے اس کے مسلحم فلن جیل کا ذر اخوا ج شاہ فسطواسوخی یو جے بزرگی فار وادم واہن سالحات منہم مقفرتم واجر عظیمہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان میں سے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر دیے مغفرت کا بھی اجر عظیم کا بھی یہاں جو منہم کا لفظ آیا ہے اس میں کافی اشکال پیدا ہوا ہے کہ آیا یہ بن تبعیزیہ ہے یا بن بیانیہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زیادہ حمایت کے جوش میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منہم جو ہے یہ تبعیزیہ نہیں صحابہ تو سب کے سب ایمان اور عمل سالے کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے لیکن میرے نزدیک یہ تعبیر درست نہیں ہے اس لیے کہ حضور کے ساتھ جو لوگ تھے سب کے سب صحابہ یہی تھے منافقین بھی تو موجود تھے کہ نہیں تو گویا کہ اس جمیت کو بظاہر ایک یا ظاہری طور پر ساتھ ہونا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے عہد میں دیکھا کہ ایک ہزار نکلے تھے تین سو واپس آ گئے جیسے کہ آزاب کے اندر بھی سورہ آزاد اور غزبۂ آزاد کے تسکرے میں منافقین کا موجود ہونا ثابت ہے تھے تو اس تین ہزار کے اندر موجود ہو وہ تین ہزار کی جمعیت جو بظاہر حضور کے ساتھیوں پر مستقل تھے اس میں بارہ منافقین بھی موجود تھے تو یہ منہم کا اضافہ جو ہوتا ہے بامانی ہے اس طور پر کہ جو بھی ظاہری طور پر محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لازمن صحابی نہیں ہے اگر چاہیے کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کون منافق ہے لیکن یہ تو اس معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ منافقین ان میں شامل تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کوالیفائی کر دیتا ہے باد اللہ النظین عامن اور اجر ان میں سے جو لوگ واقع ایمان اور عمل صالح ادا کر دیں گے اللہ کا وعدہ ہے ان سے مغفرت کا بھی اجر عظیم کا بھی اور اس کی تکمیل ہوگی اس آیت کے ساتھ جو سورہ نور میں نازک دو وعدے کیے جا رہے ہیں ایک وعدہ یہاں ہے آخرت کا وعدہ ہے اجر عظیمہ اور مغفرہ یہ آخرت کا وعدہ ہے انہیں سے جو وعدہ کیا گیا ہے دنیا کا اخرا تفیب الحا من و اللہ وفت القریب کے اعتبار سے میں نے گزشتہ بھی اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ نور کی حادثہ پچپن وعد اللہ, اللہ آمنوا منكم یہ ہے گویا کہ دنیا میں اللہ نے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے خلافت ادا فرمائے گا لیکن وہاں بھی منکم واد اللہ الزین عمل کم وملحات تو در حقیقت حضور کے ساتھ مظاہر جو لوگ شامل تھے بہرحال ان کی اکثریت یقیناً صادق الایمان صحابہ کرام پر مشتمل تھی لیکن مظاہر کے ظاہر کے اعتبار سے ان میں منافقین بھی تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں مقامات پر کوالیفائی کر رہا ہے اور یہاں جو ہے وعدہ آخرت کا بیان ہوا جیسے کہ سورہ صفح میں پہلے اخراوی وعدہ آیا یغفر لکم ضلوبتوں ویدخلکم جنات تجری من تاکن انہار ومساکن قیبتاً فی جنات عظم ذالک الفوض العظیم و اخرى تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب تو جو سورہ صفح کی ان دو آیتوں میں ربط ہیں وہی ربط در حقیقت ان دو آیتوں میں سمجھ دیجئے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات منہم مغفرتاً اور سورہ نور کی آیت اللہ منكم وعملوا الصالحات في الارض كما من قبلهم الى اللہ الزین بارک اللہ علی ورآن في نفا العظيم کم بل آیا تذریقی حقیقت